شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب میں فرمایا تفل تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ ابھی پڑا ہے نا والخر لال تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ لال لا کس کے لیے ہے ترجی کے لیے ہے کس کے لیے بھی لال لا کس لیے آتا ہے نہ میں امید کے لیے نا تو لال لا کم تو فل میں امید فلاح تھی اور قد افلاح المنی میں کیا ہے یقیناً فلاح ہے وہاں تو فلاح یہاں تحقو کے فلاح اب آئیے سمجھ پہلے کیا تھی تو فلا آمی. یہاں کیا ہے تحقو کے فلا یہی ہے جی صورت حاجر میں لال لاکم تو فلون سے توقع فلاح کا بیان تھا اس میں تحقوں کے فلا کا بیان ہے خلاصہ سورہ مومنون اس صورت کے دو حصے ہیں حصہ بل کی ابتدا میں اوساف مومنی اور اس کے بعد اس بات توحید کے لیے چار امور اچھا جی پھر کیا ہے جی اس کے بعد اس بات توحید کے لیے کیا ہیں جی چار امور ہیں چار امور یہ ہیں تین دلائل لکلیا چھ دلائل کتنی نقلیا اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے اتفا مبان خمسہ دوسرے حصے میں نفی شرکادی پر چار دلائل اکلیا تحیفات تبلیغ کا بیان ہے آگے سمجھ افلح المومنون یہ سورت کا پہلا حصہ لکھو سورت کا پہلا حصہ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 بے شک کام نکال لے گئے مومن اللہ اوصاف مومنین اوصاف مومنین مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خضو کرنے والے ہیں یہ صفت نمبر ایک ہے خواشیون خوشوخو آجزی اور خاشعون کا ایک معنی لکھ لو لا ر فونا اے دیا فی سلا خواہشیون کا معنی لا یار فاونا اے دیا فی یہ ابن عباس سے ہے تفسیر ابن عباس ہونا اس میں دیکھنا وہ سمجھی بات خاشعون کون ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ہنشوں کی دلیل ہے یا نہیں صلاح ابن عباس کہہ رہے ولزین کتنی ہے مومن وہ ہیں جو بے باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں ایسے نہ ہو کہ آدمی نماز بھی پڑھے ٹی وی بھی دیکھے ہاں مول صاحب کے پاس آ گئے حضرت صاحب آج تو نماز جلدی پڑھا دو ہم کو عشاء کی نماز اوہ کیوں وہ چودھری صاحب خیر ہے خان صاحب آج ٹی وی کا ڈرامہ لگنا ہے بڑا چیز جی. کیسے عشاء کی نماز جلدی پڑھا نہ تو نیک ہے نہ تو بد ہے کوئی اور چندرا ہے تب بدھ ہوتے تو وہاں بیٹھا رہتا نیک ہوتا نماز پابندی سے بڑھتا یہ ہوا نہ نیک ہوا نہ یہ بات دوترا ہوا ہم اوترا اس کو کہتے ہیں سمجھے و اللہ دین نمبر کتنی جی دو یہ وہ لوگ ہیں جو بےحودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں بیہودہ باتیں بےحود کام ولدین زکوۃ فعالوں نمبر کتنی جی تین تیسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک شبہ ہوتا ہے کہ زکوٰوٰۃ کہاں فرق ہوئی تھی مدینہ میں بڑی در کیا زکاة تو بعد مفسرین نے اس کی تعویل کی کہ زکوٰۃ کا معنی یہاں پاکیزگی اخلاق ہے کیا ہے پاکیزگی اخلاق جو پا اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنے والے ہیں یوں مانا کیا انہوں نے لیکن میرا رجحان اس طرح نہیں ہے میرا رجحان یہ ہے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 زکوۃ کا نصاب بھی پورا بیان کیا گیا میں اور چالیسواں حصہ مقدار وہاں تفصیل تفصیل مدینہ میں تھی اور مترقوت کا فرض ہوئی تھی مکے پاک میں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں بل لذین فروج بھافون یہ کتنی صفت اتہ عمر کا چوتھی اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں چوتھی صفات ہے اللہ لازو ہاں مگر اپنی بیویے اور اپنی لونڈیاں پس بے شاخ و نہیں الزام لگائے ہوئے ان کو استعمال کر سکتے ہیں بیویوں کو اور زر خرید لونڈیوں کو فاما نپتگا براضال کا غور کرو وہ شاخ کے طلب کرتا ہے سوائے ان دو کے پاس یہ حد سے بڑھنے والے ہیں تو سے متے کی حرمت ثابت ہوئی اور قرآن کیا کہتا ہے صرف بیویوں کو استعمال کر سکتے ہو یا زار خرید لانڈیوں کو جو پہلے زمانے میں تھی اس کے علاوہ اگر تم نے حرکت کی تو کیا ہے زیادتی ہے اب جو متا کرتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے وہ تو ایک گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے نہ لانڈی نہ بیوی ہے یہ پر جو طلب کرتا ہے سوائے اس کے یہ حد سے بڑھنے والے ہیں یہ حرمت متا کا بیان ہے تفصیر مظہری کا حوالہ ہیں یہ کتنی صفات پانچویں جو کہ اپنی امانتوں کو اور اپنے احت کی حفاظت کرنے والے ہیں ولہذین ملا سلامات نمبر کتنی جی چھ جو کہ اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں پہلے تھا کہ نمازوں میں خضو کرتے ہیں ایسے تھا نا اب ہے کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں قلع الوارثون یہ ثمرا ہے یہی لوگ وارث ہیں کس کے وارث جو وارث ہوں گے فردوس کے فردوس کس کو کہتے ہیں بحشت کا بالائی مقام بلند ہم فیا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے واللق نل انسان دلیل عقلی انفسی دلیل اقلی ان بھی لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو کہ تخلیق انسانی کے ساتھ مدارج تخلیق انسانی کے ساتھ مدارج سات درجے تخلیق انسانی کے ساتھ مدارج جن ساتھ درجے اور البتحا کی پیدا کہ ہم نے انسان کو من مینسلالت تین مٹی کے خلاصے سے مانا لکھ لو پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے سلالہ منا خلاصہ مٹی کا خلاصہ کہ جی غذا اور نمبر ایک لکھ لو ہمارا پہلا پہلا مادہ کیا ہے نطفے سے بھی پہلے نطفے سے پہلے غذا نطفہ دوسرے نمبر پہ بھائی لطفہ کس سے پیدا ہوتا ہے غذا سے تو یہ غذا لکھو پیدا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے یعنی غذا کیونکہ غذائیں ہماری کس سے حاصل ہوتی ہیں مٹی سے سمت جال لطف پھر کر دیا ہم نے اس غذا کو لطفہ یہ نمبر کتنی جی دو بی ٹھکانے محفوظ کے قرار مکین کے نیتلی کو رحم عورت کا رحم اچھا جی غذا بنگی نطفہ ثم خلقنا نطفہ تعالیٰ کا دان خلقنا بامن سیارنا پھر کر دیا ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا نطفے کے بعد خون کا لوتھڑا بنائے نمبر کتنی .W .W. تین فخلقنا یہ بھی بامنے سیارنا پھر کر دیا ہم نے خون کے لوتھڑے کو بوٹی موزگا کتنے نمبر ہو گیا چار پلک پھر بنا دیا ہم نے ہڈیوں بوٹی کو کیا ہڈیاں بوٹی کے بعض حصے کو کیا بنا دیا ہڈیاں بنا دیا کتنے نمبر ہو گیا پانچ پکسون الزام اللہما نمبر 6 پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوش چھ آ گیا سماً شانہ خلق آخر اس کے بعد ہم نے روح ڈالی چھ نمبروں کے بعد کا ڈالی روح ڈالی تو زندہ ہو گیا یہ اور قسم کی پیدائش ہوگی نمبر کتنی ہو گیا ساتھ پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پیدائش اور طریقے کی روح ڈال کے فتبارک اللہ و آسن و خالقین پس عظمت والے اللہ جو بہترین ہے سانین کا یہ خالقین بمانے ثانعین کرو یہ اللہ کی سنات ہے کیونکہ خالق بہت ہیں کیا بھائی سانے تو بہت ہیں نا تم بھی تو بناتے ہو چیزوں کو لیکن اللہ تعالیٰ کہیں آپ سانو ثانعین ہیں یہ تخلیق انسانی کے کتنی مدارے تھے جی سات کتنی سات مدار تھے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 چونی ہوئی منتخب شدہ چونی ہوئی مٹی سے پھر اس سے مراد کون ہو گئے جی آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مختلف جگہ سے چنی لی کوئی سخت کوئی نرم کوئی سیاہ کوئی سوائد، کوئی سرخ یہ بھی مانا کرتے ہیں اب آگے چلو جی سما کم باد ذالق ایجاد کے بعد افنا کا بیان تم پیدا ہو گئے نا تو ایجاد کے بعد افنا کا بیان پھر بے شک تم بعد ایک مرنے والے ہو سما انا کم کیا پہلے ایجاد پھر افنا اب کہہ ہے جی پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے والد خلقنا دلیل اقلی کی نمبر دو پہلے دلیل اقلی انفوسی تھی اب کی ہے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 اور نہیں ہم مخلوق سے غافل یہ نہیں کہ مخلوق کو بنا کے ہم غافل ہو گئے وہ انض بِن اللہ بنسما سبب نمبر دو اے وقت خلق کے نیچے کا لکھا ہے دلی لکلی آفاقی لکھا ہے نا سمجھے جی نمبر دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لو سبب ابکا نمبر ایک اللہ نے ہمیں باقی رکھنا یا نہیں تو سبب ابکار نمبر اے کہ ہمارے لیے سات آسمانوں کو چھت بنا دیا اور وہاں سے بارش اترنی ہے نہیں بہ ان ضلع سبب ابکار نمبر دو اتارا ہم نے آسمان کے طرف سے پانی مناسب مقدار کے ساتھ پہ ٹھہرا یا اس کو زمین کے اندر تمہارے لیے پینے کے لیے آبادیوں کے لیے اور بے شک ہم اوپر معدوم کرنے اس کے البتہ قادر ہیں زہاب کا منع معدوم کرنا اور بے شک ہم اوپر معدوم کرنے پانی کے قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں پانچوں سباب اب کا نمبر کتنی جی؟ تین یہ نباتات کا بیان تمہارے لیے نباتات ہے سبزے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 پیدا کیا درخت زیتون کو جو نکلتا ہے تورے سیناب سے تم وہ تو بدہن وہ دو فائدے دیتا ہے ایک تو اس کا روغن استعمال کرتے ہو روغن زیتون استعمال کرتے ہو نہیں اور دوسرا یہ ہے اہل عرب کے گھر جاؤ نا تم تو زیتون کے تیل کو سالن کے اندر بھی ڈالتے ہیں پکاتے ہیں نہیں ایسے بھی کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ جو کہ اگتا ہے ساتھ روغن کے وب کے آین اور وہ سالن بھی بنتا ہے کھانے والوں کے لیے وَا اِنَّ لَكُمْ فِي <عِبْرَى> اس سبب ایک و... ابقاء کتنی ہے جی نمبر چار یہ حیوانات کا ذکر نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر اور بے شک واسطی تمہارے جانوروں کے اندر مقام غور ہے پلاتے ہم تم کو ان چیزوں سے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 سلے اونٹ کو کہتے ہیں سفینت البر اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے آ یہ جنگل کی کشتیاں ہیں کتنی بوہے لے جاتے ہیں والل نکلی نمبر اے یہ نوح علیہ السلام سے دلیل نکلی ہے یقینی بات ہے کہ ہم نے بھیجا کو طرف قوم اپنی کے پکالا تبلی گے نو اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی نہیں تمہارے کوئی محبوب سوائے اس کے کیا پس نہیں ڈرتے تم اللہ سے ڈرو شرک چھوڑ دو فقال الملا اناد قوم وہ سردار آ دی جی پس کا سرداروں نے جنہیں کفت کیا تھا اس کی قوم سے لے اتباحم یا مقدر اللہ سرداروں نے کس کو کہا لے اتباحم جو سرداروں کے تابے تھے عام آدمی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 یا ہم نے پہلے لوگوں کے اندر توحید نہیں سنی ہمارے باپ دادا بد پرستی کرتے آئے ہیں نہیں سنا ہم نے اس توحید کو اپنے باپ دادا پہلو کے اندر یہ اعتراض نمبر کتنی ان ہوا جلون اعتراض نمبر تین نہیں یہ مگر معمولی بردائے اس کو جنون ہو گیا باللہ بلا حضرت کو مجنون کہا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 مدد کرو میری ایک معنی دوسرا معنی کہ بدلا لو میرا ان سرنی کے دونوں معنی ہیں بدلہ لو میرا بس صبح اس کے کہ جٹھلا رہے ہیں مجھ کو پاؤ ہے نا الہ قبولیت دعا وہی کی ہم نے طرف اس کے یہ کہ بنا لے کشتی کو ہمارے رو برو اور ہمارے حکم سے پر جب آئے حکم ہمارا عذاب کا اور جوش مارنے لگے کون اور تنور کے تین معنی یاد ہیں جوش مارنے کے تنو پر داخل کرو کشتی کے اندر من کل حیوان ہر حیوان سے جوڑا جوڑا اور اپنے آل کو بھی سوار کر لو لیکن اللہ کا مگر جن پہ سب قد کر چکی بات عذاب کی ان میں سے ان کو سوار نہ کرنا وہ کون تھے ایک کنان بیٹا دوسری اسی کی ماں کنان کی وائلہ اور نہ بات چیت کرتا میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں یقیناً وغیرہ رکھوں گے پا جب برابر ہو تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی کے اوپر تو یہ دعا پڑھنا پل الحمد للہ وظیفہ نو جی وظیفہ نو بوقت سواری پس کہنا الحمد للہ شکر اللہ کا جیس نے نجات دی ہم کو ظالم لوگوں سے ورب انزلنی یہ وظیفہ نو بوقت نزول۔ جب طوفان ختم ہو جائے اور آپ اترنے لگیں تو یہ دعا پڑھنا اور کہ اے میرے رب اتارو مجھ کو اتارنا بابرکد اور تو ہے بہترین اتارنے والوں میں سے بے شک نو کے واقعے میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں وا ان ان کیا ہے جی مقفا منل مستقلا اور بے شک تھے ہم آزمانے والے نو کو بھیج کے سما انشانہ اس کے بعد پیدا کیا ہم نے ایک گروہ اور کو ادھر گروہ کا نام لیا گیا ہے لیکن زن غالب یہ ہے کہ قوم آج ہے لکھ لو آ, تقریباً قوم آج پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد ایک گروہ اور کو قوم آد پس بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول دلیل نکلی نمبر دو رسول ان میں سے بائی طور کی عبادت لو اللہ کی نہیں واسے تمہارے کوئی بابو اس, اس کے کیا پس نہیں ڈرتے تم بکال مالو اناد قوم یہ رکوع پڑھ کے ختم کرتے ہیں اناد قوم کہا سردار انہیں اس کی قوم سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جٹھلایا تھا ساتھ ملاقات آخرت کے اور عیش دیا ہم نے ان کو اس سبب پہ گمراہی ان کی گمراہی کا سبب جی عیش تھا سباب گمراہی اور عیش دیا ہم نے ان کو بیت دنیاوی زندگی کے ماں ہا ذا اللہ اس کے نیچے لکھو مکولہ یہ کس کا مکولہ ہے جی او کفار کا کالا مالا اس کالا کا مکولہ ہے اور اعتراض نمبر ایک لکھو کا کافروں نے نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح اعتراض نمبر ایک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 اور نہیں ہم اس کی بات ماننے والے کال رب بن سرنی دعا رسول انہوں نے بھی وہی دعا مانگی اے میرے پر جگار مدد کر میری یا بدلا لے میرا بس سبب اب, اب اس کے کہ جٹلا رہے ہیں مجھ کو قال اجابت دعا پر میں تھوڑی مدت کے بعد البتہ ضرور ہو پڑیں گے نادم با ابھی کوئی دیر نہیں ابھی عذاب آتا ہے نادم ہو جائیں گے پاک حضت مسیا انجام مخالفین پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے ساتھ حق کے میرے محترم یہ تھی قوم آد اس کے اوپر کون سا بیا آیا ہوا کا لیکن ہوا کے اندر یہ आवाज تھے خطرناک आवाज تھے چنگاڑ کے بس پکڑ لیا ان کو چنگال نے ساتھ حق کے بس کر دیا ہم نے ان کو رزا رزا او سان من اصل غذا اس کو کہتے ہیں خسو خواشاخ کو یہ سیلاب ہے نا سیلاب میں جو بہہ کے آتے ہیں نا خسو خواشاخ سمجھے برا ضرض کر دیا میرے ذرا بودھ بود کا معنی رحمت سے دوری بودھ کا مانا کیا تو رحمت سے جو دوری ہے تو لانت نہیں ہوتی جی پس رحمت سے دوری یا لانت ہے ظالم لوگوں پہ سما ان شنا بادن قرون آخری سنت اللہ پھر پیدا کی ہم نے بعد اس کے جماعتیں اور بھی نئی سبقت کرتی کوئی امت اپنے نے میاد مقرر سے جو عذاب کا ہے اور نئی پیچھے ہوتے سما ارسلم رسولنا تترا دلیل نقلی اجمالی پھر بیجا ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار تترا کا منع کہ تترا اصل میں وطرا مثال وا بھی ہے واو کو تا سے تبدیل کرتے ہیں ہم نے اپنے رسول ڈاؤنٹ ڈاؤنٹ جب کہ آتا کسی امت کے پاس جو جو لا دیتے وہ جٹلاتے رہے ہم ان کو ہلاک کرتے رہے کیا ہلاک کرتے رہے فاطبہ نباز پچھتاوے کیا ہم نے باز کو باز کے لاکلا کے لکھو ہم ایک دوسرے سے پیچھے ان کو ہلاک کرتے رہے ایسے ہلاک ہوئے کہ کر دیا ہم نے ان کو افسانے اب لوگ ان کے قصے سے کرتے ہیں پب دل قومو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے جو مر جاتے ہیں نا یذاب جی میں ان کے لوگ کیا کرتے ہیں افسانے ایک دور تھا آج سے پتہ نہیں ستر اسی سال پہلے کی بات آئے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 اور سلطان موجزا واضح دے کے کس کی طرح بھیجا طرح فراؤن کے امت دعوت طرف فراؤن کے اس کے درباریوں کے انہیں تکبر کیا اور تھے وہ قوم سرکش فقالو اناد اناد قوم کہنے لگے کیا ایمان لے ہم واسطے دو بشروں کے جو ہماری طرح ہیں ہم بشروں کو نہیں مانتے حالانکہ قوم ان کی ہماری غلام ہے ال بادشرے نے جو کہا نا یہ تحقیر شخصی نبیوں کی تحقیر کیا کی شخصیات بشار ہیں معمولی یہ تحقیر شخصی تاقیر نبیوں کی اور یہ جو کہا کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے یہ تحقیر قومی کی یہ تحقیر کون سی ہے قوم یہ قوم کے لحاظ سے بھی ہمارے غلام ہیں کا ایمان لیں ہم واسطے ان دو بشروں کے جو ہماری طرح ہیں یعنی یہ بھی حقیر ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے یہ تاکیر قوم پہ قبضب ہوما جٹھلا یا یعنی ان دونوں کو پس ہو گئے ہلاک شدہ میں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ عجیب تھے وہ لوگ بشار کو نبی نہیں مانا اور حجر کو خدا مان لیا وہ بتوں کو خدا مانتے تھے نا بشار کو نبینا مان اور حجر کو خدا مان سے پاگل والنا اور البتائی دی ہم نے موسا علیہ السلام کتاب طورات ان کی ہلاکت کے بعد لال تاکہ قوم موسا ہدایت پائیں وہ جال نبن مریم دلیل نقلی نمبر پانچ اور کیا ہم نے عیسی بن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی عظیم اپنی قدرت کی میرے محترم پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سلام کے یہودی مخالف ہو گئے یہ پتہ ہے یا نہیں وہ تو بعد میں سخت مخالف ہوئے لیکن بچپن کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے تو وہاں ایک بادشاہ تھا اس کو نجوموں نے کہا کہ یہ تیرا کیا ہوگا دشمن ہوگا تو بادشاہ خبیر دشمن ہو گیا حضرت کے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 اس اونچی جگہ سے مراد مصر ہے جو ہے صاحب قرار کا اور صاحب چشمے کا وہاں ٹھکانہ بھی اچھا ملا اور چشمے تھے چشمہ یہ دریائے نیر کون سا دریا ہے وہاں نیر اور مصر جو ہے نا اس کو اونچا اس لیے کہا گیا کہ اگر نیچے ہوتا تو دریا نیر جو ہے مصر کے درمیان میں بہتا ہے تو غرق نہ ہو جاتا مصر اس لیے وہ اونچہ ہے اس لیے کریں ال ربواطن